<تصفيق> الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وما بعد قال الله عز وجل البعوذ بالله السمع عليم على الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أران الله أن يتخذ ولدا لصنفا مما يخلق ما يشاء سبحانه هو خلق السماوات بالحق الليل على و على الليل و الشمس كل لأجل هو نے قرآن میں تیسواں پارہ سنی سورہ یاسین سے اس کی شروعات تھی پھر اس کے بعد صورت الصحفات ہم نے سنا سر سعد ہم نے سنا صورت الضبر ہم نے سنا سر صحفات کی جو آیتیں تھیں اور الحمدللہ آج کے پڑھنے کا جو انداز اور طریقہ بھی تھا سورت الصحفات کا واقعی معنی میں ہمیں سے اگر کسی کو قرآن سمجھ میں آتا تو اس کی چیفیں نکل جائے قرآن سے محبت اللہ سے محبت اس کے دل میں اور زیادہ ہو جاتی ضرور سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا خدا آج میں نے آپ کے سامنے سورج الزمر کی دو آیتیں پڑھ کر کے سنایا آیت نمبر چار اور پانچ جس میں اللہ سبنہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیتوں کا ترجمہ ہے اگر اللہ چاہتا کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا مگر وہ وہ پاک ہے وہ اللہ ہے اکیلا ہے ہے اللہ اکیلا سب پر غالب اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے ہر ایک مقرر وہیتوں کا سمجھانے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے انسان کے اندر جو فطری جذبہ عبادت کا اللہ نے رکھا ہے اس بات کی طرف اللہ صبح اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا. اللہ نے کہا انسان کے اندر فطری طور پر ایک جذبہ ہوتا ہے ہر انسان کے اندر نیچرل ایک جذبہ ہوتا ہے کیا چاہے وہ اللہ کو نہ پہچانتا ہو اس کے باوجود بھی اس کے اندر نیچرل ہی قدرتی طور پر ایک جذبہ ہوتا ہے کیا بات کیا جذبہ ہے وہ اپنے خالف کو پہچاننے کا اپنے کریٹر کو پہچاننے کا اس کی عبادت کرنے کا اور اس کی طرف رجوع کرنے کا ہر انسان کے پاس ہوتا ہے چاہے اللہ کو نہ ماننے والا ہی کیوں نہ ہو یا کسی بھی خدا میں بھروسہ نہ کرنے والا کیوں نہ ہو اسی لیے تاریخ کے انسانی پر اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو تاریخ میں ہم میں ہمیں ہر قوم کسی نہ نے شکل میں عبادت کی صورت نظر آتی کوئی بتا سکتا ہے کہ کوئی قوم ایسی گزری جو عبادت ہی نہیں کرتی ایسا نہیں ہے ہر قوم کے اندر عبادت ہے ورشپ کا تصبر موجود تھا کوئی اس سے نہیں کر سکتا قرآن حقیقت کی طرف اشارہ ناس یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا یعنی ہر انسان کے اندر اپنا خالق کون ہے اپنا مالک کون ہے مجھے بنانے والا کون ہے یہ خوش ہوگی ہے مگر کیا ہوتا ہے سب سے بڑا دھوکہ شیطان کا کیا ہوتا ہے کہ شیطان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان کے جذبے عبادت کو اس کے اندر عبادت کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے اس کو صحیح راستے سے ہٹا دے وہی اس کی کوشش ہوتی ہے تو شیطان اپنی اس کوشش کے لیے کیا کرتا ہے تو آ کہ اس کے جذبے کے اندر جو موجود ہے راستہ ہٹا کر کے غلط موڑ دے دیتا ہے وہ انسان کے دل میں مختلف قسم کے شبہات پیدا کرتا ہے کیا بولتے ہیں <سلام> اللہ نے خود اشارہ فرمایا وہ باتے میں کہتا اللہ نے کہا اللہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ بہت غلط ہے لیکن اسی بات کو شیطان کس طریقے سے موڑتا ہے کہ آج دیکھو کلیما پڑھنے والے کی اس گمراہی میں ابتدلا ہے نہ پڑھنے والے تو ہی کہ اللہ بہت بلند ہے اس وجہ سے تم اس تک اسکول نہیں پہنچ سکتے اللہ تک تمہاری پہنچ براہ راست ڈائریکٹلی نہیں ہو سکتی تمہیں ہی بزرگوں کے وسیلے کے ذریعے سے اس تک پہنچنا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا جس تک ڈائریکٹ جاری کیجیے لائے بکواس قسم کی نسالے لوگ پیش کر اللہ نے اسی کی طرح اشارہ کیا اور اسی طریقے سے اس طرح بعض لوگوں کے ذہن میں یہ عقیدہ بھی پیدا کیا گیا ان کی دل و دماغ کو یہ بات بھی اٹھائی گئی کہ جیسے انسان کی اولاد ہوتی ہے ویسے ہی خدا کی بھی اولاد ہے کون بولتے گا معلوم ہے ہاں جیسے انسانوں کی اولاد ہوتی ہے ویسے خدا کی بھی اولاد ہے اور خدا کو خوش کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے تم اس کے اولاد کو خوش کر خدا کے اولاد کو دل خوش کرو ڈائریکٹ اللہ سبحانہ سے خوش ہو جاتا ہے تو قرآن نے کہا کہ یہ باطل عقیدہ ہے اور اس باطل عقیدہ کی ترتیب کیا ہے ایسا نہیں ہو سکتا اللہ نے کہا نہ تو وہ کسی کا باپ ہے نہ تو کوئی اس کا بیٹا ایسا کوئی نہیں ہو سکتا کئی جگہ اللہ نے بتایا اور جو میں نے بتایا وہاں پر بھی اللہ تو یہ تو عیب ہے بیوی بچوں کی ضرورت عیب ہے اللہ کے اندر یہ عائب نہیں کائنات جو جو کو چلا رہا ہے جو اللہ نظام شخصی کو یعنی کہ سولر سسٹم کو سنبھال رہا ہے جو اللہ آسمانوں اور زمین کو سنبھال رہا ہے سورج چاند کے نظام کو بار برابر ساتھ چلا رہا ہے کے اندر بہت ساری اس کی مثالیں وقت ناکامی ہے میں بس بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تو اتنا عظیم سہانا و تعالیٰ وہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہے کہ اس کے لیے بیٹے بیٹیاں لوگوں نے کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ کا بھی سوال کرتا ہے قرآن میں تمہارے لیے بیٹے پسند اللہ کو تم بیٹیاں پسند کرتے ہو اپنے لیے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں لوگوں نے فرشتے کیا ہیں اللہ کی بیٹیاں اس قسم کی باتیں کر کے تو لہٰذا اتنا بڑا ساری کائنات کو چلانے والا اللہ اس بات سے کہیں زیادہ بلند اور پاک ہے کہ اس کے بیٹے یا بیٹیاں ہوں یا اس کے دربار میں کسی سفارش والے کی وہاں پر مداخلت لازمی ایسا نہیں ہے وہ ڈائریکٹ سنتا وہ بالکل آپ کو یاد ہے انشا دو چار دن کے اندر ایسا کر دیا تو یہاں بات چل رہی ہے اللہ کے نبی کہاں تھے معاشرہ کمرے میں موجود عائشہ اندر روم میں پیٹ پر بیٹھی ہوئی ہے پردے کے پاس رسول اللہ سہرت سے بات کر رہے عائشہ کہتی ہے تھوڑا سا ڈسٹینس ہونے کی وجہ سے خوش کرو ایسا نہیں ہے اللہ سبانا ہمارے پیدا ہونے والے خیالات کو بھی وہ جانتا یہی بات اللہ نے قرآن اللہ نے کسی سفارشی کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے آج کے دور میں ایک نئی شکل گمراہی کی مادہ پرستی کیا ہے اس میں انسان نے عبادت کا رخ بدل دیا عبادت کرتا ہے کیسے آج بہت سے لوگ دولت کو پوچھتے ہیں کر کے زمانے میں کب آئے؟ آج حالات سے کم نہیں مرے بھائی آج کے حالات قیامت سے کم ہے سوال کیا بتاؤ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت تو آئے گی تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے تو کیا کہا انہوں نے اے اللہ کے رسول میرے پاس نہ تو زیادہ نماز ہے نہ تو زیادہ روزے ہے نہ تو زیادہ عبادت ہے ایسا کچھ نہیں ہے بس ایک چیز ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر کے محبت کرتا ہوں اللہ کے اس کے رسول سے میں محبت کرتا ہوں یہ چیز میرے پاس ہے زیادہ نماز ہے, زیادہ روزے زیادہ عبادت یہ سب میرے پاس نہیں ہے ایک چیز ہے اللہ کی وہ ایک چیز کیا ہے اللہ کے رسول سے میں محبت کرتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرمایا المر اوب المرمن نے انسان کے اسی کے ساتھ ہوگا وہ محبت کرتا ہے تو یہ جملہ کیا بتاتا ہے یہ جملہ کیا بتاتا ہے مال کی محبت کس کے ساتھ ہوگا دنیا کی محبت کس کے ساتھ ہوگا دنیا کو چڑھنے والوں کے ساتھ ہوگا انہیں حشر ہوگا اگر اللہ اس کے سے معنی میں محبت ہے تو کیا ہوگا اللہ اس کے, کے ساتھ ہوگا. یہی بات یہ ہے کہ انسان کا دل کس किस तरफ ہوا ہے یہی اس کی اصل حقیقت بھی ہے تو لہٰذا آج بہت سے لوگ اپنی پوری زندگی اپنی پوری زندگی ٹوٹل کاروبار دولت دنیاوی کامیابی اسی پہ لگا دیتے ہیں لیکن جب انسان رات کو سوتا ہے رات کو سوکھے وقت آسمان کی طرف دیکھتا ہے دن میں سورج اور رات کو چاند اور ستاروں کے نظم کو دیکھتا ہے اسے سوچنا چاہیے دیکھنے کے بعد یہ سب کس نے بنایا یہ سب کیسے بنایا اور کس لیے بنایا انسان کو سوچنا چاہیے اگر یہ سوچتا ہے تو یہی سوچ انسان کو اپنے حقیقی خالف کی طرف لے کر کے جاتا یہی اللہ نے اس کی انسان کی فطرت میں چیز رکھا ہے تو لہذا آج کے درس میں اختتام ایک پیغام آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں ہمیں ایک سادہ حقیقت کائنات کا خالق اللہ ہے کائنات کا خالق کریٹر اللہ ہے تو لہذا عبادت کا مستحد بھی صرف وہی ہے اسی کی عبادت کی جائے اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں کسی کے ذریعے سے اس تک پہنچیں گے یہ سوچ آپ کو جہاں لے کے جائے گی اس سے ان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دے گی آج وہی بتا رہا تھا میں کلمہ پڑھنے والے قرآن پڑھنے والے ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں اللہ دیا نہیں سنتا کسی کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا ہے جو بولتے ہیں یہ تو وہی ہوا نا اللہ کے بیٹے کو خوش کرو اللہ تک پہنچ جاؤ تو یہی کیا؟ اولیاء انتو انتو انتو انتو جو بنا کر کے, کے کا وہی ہے, ہے اسی کے سامنے عبادت کرنا ہے اسی لیے قرآن کہتا ہے مومن کی زندگی کا بچے اور خالص عبادت صرف اللہ کے لیے کریں اللہ تو علیکم ورحمت اللہ